ل <لَضَالُون> اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یقیناً یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں مجرمین قریش جب مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور محمد کا دین قبول کر کے راہ حق سے برگشتہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ مجرمین ان مومنوں کے محافظ و نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ ان کے اعمال پر نظر رکھتے اور ان کی ہدایت و گمراہی کی گواہی دیتے مفسر ابو السعود نے وما ارسل علیہ محافظین کو انہی مجرمین کا قول قرار دیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ ہم پر نگراں اور محافظ نہیں مقرر کیے گئے ہیں کہ ہمیں شرک سے روکیں اور اپنے اسلام کی طرف بلائیں